إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن شيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له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 وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريات إجمعين أما بعد فأوض بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ويوم يعرض الذين كفروا على النار أذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا واستمتعتم بها من قولي امين يا رب اللہ تعالی نے انسان کو دنیا میں بہت ساری ذمہ داریوں کے ساتھ پیدا کیا ہے یہ ذمہ داریاں اسے حقوق الباد اور حقوق اللہ کی صورت میں ملی دنیا میں انسان ایک مادی وجود کے ساتھ بھیجا گیا ہے. یہاں کام کرنے کے لیے اسے ایک مادی وجود دیا گیا ہے. اس میں وہ آزاد اور اسی کے ذریعے وہ اسباب جن سے اس نے اپنی آخرت بنانی اور جب اس کا وقت ختم ہو جاتا ہے تو اس کو واپس بلا لیا جاتا ہے اور اس مٹی کے بدن کو مٹی کے سفر کر دیے جاتے مٹی کے مٹی کے حوالے کر دی جاتی اب اگر یہ مادی وجود نہ ہوتا تو روح اپنی ذات میں فینپ سے ہی نہ نیکی کر سکتی ہے نہ بدی کر سکتی نہ سیدا کر سکتی ہے نہ تصویر کر سکتی وہ ان تمام اعمال خیر ہو یا شر اس کے لیے ایک وجود کی محتاج ہیں. اگر اس وجود کے بغیر وہ نیکی بدی کر سکتی تو پھر جہاں وہ اس وجود میں بھیجے جانے سے پہلے تھی وہاں بھی وہ کر سکتی دنیا میں بھیجنا پھر ابس قرار پاتے روح دنیا میں آتی ہے ایک وجود ملتا ہے اس وجود کے اندر وہ آزا ہیں جو امانتے ہیں اور جنہیں صحیح طریقے سے استعمال کرنا اور یہ اس کا امتحان اس میں زبان ہے اس میں کان ہے اس میں آنکھیں ہیں اس میں دیگر اعضا ہیں ہاتھ پاؤں ان کو ٹھیک طریقے سے استعمال کرنا ان کے ان کی جو کمائی ہے ہاتھوں کی کمائی صحیح جگہ سے حاصل کرنا صحیح جگہ پہ خرچ کرنا اور ان تمام اعضاء کو اس طور پر استعمال کرنا کہ یہ دوبارہ قابل استعمال رہیں ایک تو چیز ہے ڈسپوزبل ہے آپ نے ایک دفعہ استعمال کیا اور اس کو اٹھا کے پھینک دیا آپ نے کلینکس کی طرح جو سب سے بڑی مشکل ہے اور جس کو امتحان قرار دیا گیا وہ یہ ہے کہ تمہاری ذرا سی غلطی سے ایسا نہ ہو کہ یہ دوبارہ قابل استعمال نہ رہیں آپ استعمال کرتے ہیں کارڈ کو اور جتنا خرچ کرنا ہوتا ہے کرتے ہیں اس کے بعد آپ اس کو نکال لیتے ہیں پھر دوبارہ استعمال کرنے کے لیے اس بدن کو دنیا میں استعمال کرنا اور جب دنیا سے واپس لینا ہے تو قابل استعمال ہونا چاہیے اگر ہم اب دیکھیں جب کارڈ لیتے ہیں تو اس کے پیچھے لکھا ہوتا ہے کہ اس کارڈ کو آپ نے دوہرا نہیں کرنا ڈونٹ بینڈ دس کارڈ پیچھے لکھا ہے پھر لکھا کہ اسے اس کسی میگنیٹک زون میں نہیں لے کر جانا اس لیے کہ یہ ڈی میگنیٹائز ہو جائے گا اس کے پیچھے لکھا ہے کہ اس کو آپ نے ڈائریکٹ سن شائن میں نہیں رکھنا ہے دھوپ میں مت رکھیں آپ اس کو جو اس کی الٹرا وائلٹ سوائے ہیں وہ اس کو ڈی میگنیٹائز کر سکتی آ سکتا اس کو اور آ جاتا ہے آپ نے جب کارڈ نکالا تھا تو اس میں بیس دنم تھے لیکن آپ جس مشین میں آپ ڈالتے ہیں وہ کہتی ہے کہ وائڈ ہے یہ کارڈ اس میں کچھ بھی نہیں ہے کیوں نہیں ہے آپ نے ایئر سے گزرتے ہوئے کہیں چیکنگ والے اس دروازے کے اندر سے کارڈ سمیت گزرے اور وہ ڈی میگنیٹائز ہو گیا کوئی اور غلطی ہوئی آپ سے آپ نے ایک جی میں کوئی میگنیٹ بھی رکھا ہوا تھا اسی میں کارڈ بھی رکھ دیا ہے وہ ڈی میگنیٹائز ہو گیا ہے. تو اس میں کمپنی کی ہدایات کی خلاف کرنے کی صورت میں اگر کوئی نقصان ہوتا ہے تو آپ واپس جا کے کلیم نہیں کر سکتے کہ جی وہ میں نے دس خرچ کیے بیس اس میں باقی تھے یا آپ کا کارڈ خراب ہے آپ کی غلطی کی وجہ سے خراب ہو یہ آنکھیں یہ کان یہ زبان یہ ہاتھ پاؤں یہ بدن یہ دوبارہ چاہیے تمہیں یہ تمہاری ضرورت ہے آخرت کی اللہ اور رسول کی بتائی ہوئی ہدایات اللہ کی بتائی ہوئی اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے کر کے دکھائی ہوئی ہدایات کے مطابق ان کو استعمال کرو گے تو یہ قابل استعمال رہیں گے ورنہ گلا کرو گے ریلے و ربے لے محشر تنی عما وقت کن تو بصیرہ اللہ میری آنکھیں کہاں گئیں دنیا میں تو میری آنکھیں تھی میں دیکھتا تھا کالا کزال کا آت کہاں آتی تمہیں ہماری ہدایات آئی تھی نا تم نے انہیں اگنور کیا ان کے مطابق استعمال نہیں کیا وہ کزال ان سا اسی طرح تو بلا دیا گیا پرانے حکیم کی ایک آیت سورہ الحکاف شاہر میں جب کافر لوگ حشر میں آئیں گے آگ سامنے نظر آ رہی ہوں معرض ہوتا ہے ایگزیبیشن جہاں ساری چیزیں سامنے لا, لا کے تو ڈسپلے کی جاتی یوم یو عرد اللہ زی نے جس دن کافر ڈسپلے کیے جائیں گے آگ کے سامنے معرض لگے گا معرض مہرجان اس میں آمنے سامنے ہوں گے دونوں کیا کہا جائے گا قصور کیا از ہب تم تو بات اب بعض جگہ اس کا ترجمہ کیا جاتا ہے کہ تم نے گوا دی اپنی نیکیاں تم خرچ کر چکے اپنی نیکیاں فی حیاتکم کم اپنی دنیا کی زندگی میں لیکن قرآن حکیم کے اندر کہیں بھی نیکی کو طیبات نہیں کہا گیا بلکہ حسنات کہا گیا ہسانا جمع اس کی حسنات خیر خیرات فستا بے کو طیبات جہاں بھی قرآن حکیم استعمال ہوا ہے وہ آپ کو جو صلاحیتیں دیئے گئی ہیں جو عہدے دیے گئے ہیں جو مال دیا گیا ہے جو اولاد دی گئی ہے اس کے لیے استعمال راضا کا کم تشکرون ہم نے تمہیں بہترین چیزیں عطا کی ہیں تاکہ تم شکر کا سامان پیدا کرو اسی طرح فرمایا یا یو لذینا منو ان فکو من تویبات عمارت نا اے ایمان والو ہم نے جو تمہیں دیا اس میں سے بیسٹ خرچ کرو طیبہ ہوتی ہے بیسٹ ون انفکم من تو باتیں مار بہترین چیز ہمیں دو اس میں سے خستہ حال اور وہ جس کو تمہارا دل نہیں چاہتا وہ مجھے دے رہے ہو تم ولا تیم الخبی کبھی بھی اللہ کی راہ میں گھٹیا مال دینے کی نیت بھی نہیں کر تیمم کا مطلب ہے نیت کرنا تیمم کیا اس لیے کہ آپ نیت کرتے ہیں گندگی کے دور ہونے کی نجاست کے دور ہونے کی اور پاک ہونے کی اس کا نام تیمم رکھا گیا تیم تو بن پاک مٹی کی طرف قصد کرو تو فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جس بندے نے اپنی قدر اللہ کے یہاں دیکھنی ہو کہ اللہ میری کتنی قدر کرتا ہے اللہ کے یہاں میرا کیا مقام ہے وہ اللہ کا مقام اپنے دل میں دیکھ اس لیے کہ اللہ بندے کو وہی مقام دیتا ہے جو بندہ اللہ کو اپنے دل میں دیتا اگر تم اللہ کو بہترین اللہ کی اتنی اہمیت ہے کہ بہترین چیز سلیکٹ کر کے اللہ کے لیے رکھتے ہو اور جس سے محبت ہوتی ہے بندہ یہی کرتا چن کے بہترین چیز اس کے لیے الگ کر دیتا ہے اس کا تو سوال ہی پیدا نہیں نہ ہوتا یہ تو آپ اس کو باقی کے بارے میں بات کریں یہ کسی کے لیے رکھی ہوئی ہے اگر آپ اللہ کے لیے سب سے بہترین چیز سلیکٹ کرتے ہیں تو جان لیں کہ اللہ تعالیٰ بھی آپ کے لیے بہترین چیزیں سلیکٹ کر رہا ہے وہ آپ سے بھی اتنا ہی پیار کرتا ہے جتنا آپ اس سے کرتے انفکو من تو یہ بات مار زک نا کم ہم نے جو تمہیں پرووائڈ کیا ہے اس میں سے بہترین خرچ کرو لن تنا بر رہا تھا تنفکو مناتوفک بول جب تک پیاری چیز خرچ نہیں کرو گے تم نیکی کو پا ہی نہیں سکتے یہ اصول ہے نیکی نام ہی اس کا ہے اگر تیرے پاس ایک جوڑا پندرہ درم کے دو دس دس کے تو تیرہ بہترین وہ پندرہ درم اور جس کے پاس پانچ پانچ سو درم کے ہیں اور ایک ہزار درم کا تو اس کا بہترین ہزار درم کا تو یہ مت سوچ کے یہ پندرہ درم تیرے تیری تو یہ متا ہے, ہے نا تیری تو یہ میکسیمم کیپیسٹی ہے جو تُو دے رہا ہے اور اللہ کی میکسیمم کیپیسٹی کیا ہے کوئی انتہا نہیں ہے تو اس کے بدلے میں اللہ تعالیٰ پھر تیرے لیے انتخاب کرے گا تیرے لیے چنے گا وہ اپنی استطاعت کے مطابق ہدیہ دے گا تو نے اپنی استطاعت کے مطابق دیا تو بات کا مطلب ہے بیسٹ اب فرمایا اضحاب تم تو بات حیات دنیا تم اپنی بہترین چیزیں دنیا میں گواہ آئے ہو زندگی کا ایک زندگی اللہ نے دی اس میں بہترین جو حصہ ہے وہ کون سا جوانی امنگیں خواہشیں جذبے مہم سر کرنے وہ عمر کا بہترین ذریعہ ہے بہترین دور ہے عمر کا دور وہ ہے لہذا جہاں پوری عمر کا سوال ہوا قیامت کے دن اس میں جوانی کے لیے ایک الگ سوال رکھا کہ وہ جو عمر کا خاص حصہ تھا وہ جو تیرا بہار کا موسم تھا اسے کہاں گزارا ہے کس صحیح میں گزارا ہے تم اپنی بہترین چیزیں جن کے ذریعے آخرت کمائی جا سکتی تھی تم دنیا میں گوا ہوزب تم تو یہ باتكم. فی حیات دنیا تمہاری اولاد تھی تم نے کبھی سوچا کوئی ایسا سامان کر جاؤں اولاد کے لیے تو سوچتے رہے فکس ڈپازٹ کروا دو وہ فلاں سرٹیفکیٹس خرید لوں وہ فلاں جگہ پیسے ڈال دوں کمپنی کے شیئرز لے لوں تاکہ میری اولاد کی میرے مرنے کے بعد بھی وہ انکم کے اندر کسی قسم کی کوئی کمی نہ اپنا کوئی سامان کیا تھا کہ اس اولاد میں سے کوئی ایسا بچہ سلیکٹ کر لیتے جو تم قبر میں بیٹھے رہتے ہو تو وہاں سے تمہیں انکم آتی رہتی ٹھنڈی ہوا کے جھونکے آتے رہتے لائٹ کا سامان ہوتا رہتا پیچھے جنریٹر چلتا رہتا تیری قبر میں روشنی رہتی کچھ سامان کیا تو اولاد میں سے بھی بہترین اللہ کو دو اللہ کے لیے نکالو ہماری سوچ یہ ہوتی ہے کہ بس جو بچہ زیادہ لائق ہوتا ہے کہا جاتا جی یہ تو ڈاکٹر بناؤں گا وکیل بناؤں گا انجینئر بناؤں گا فلاں بناؤں گا کبھی سوچا ہے کہ نہیں یہ بچہ کو قرآن حکیم بھی پڑ جائے اسے دین کی تربیت دے دوں یہ میرے لیے صدقہ جاریہ بن جائے لائق بچہ ہے اور جس کا یہ سمجھتا ہے کہ بھائی وہ کچھ اور تو کچھ ہو نہیں سکتا اب یہ ڈاکٹر تو بن نہیں سکتا تو بجائے جوتیاں گڑنے کے اس کو حفظ کے سیکشن میں ڈال دو حافظ ہو جائے گا روٹیاں تو اپنی کمائے گا روٹیاں کمائے گا جب آپ نے اسے روٹیوں کے لیے بنایا ہے تو پھر وہ روٹی کماتا ہے نیت جو ابا جان کی روٹی کمانے کی بچہ روٹی کماتا مساجد کی جب سلیکشن ہوتی ہے سوچتا ہے کس مسجد میں کام کروں تو مولویوں کی ایک خاص اصطلاح ہے جس مسجد میں زیادہ حلوے مانڈے آتے ہیں نا بریانی شانیاں آتی ہیں دیگیں آتی ہیں وہ کہتے ہیں بڑی تھندی مسجد ہے مساجد کے جب وہ سروے کرتے ہیں نا کہ میں کس مسجد پہ زور زیادہ, زیادہ تھندی مسجد پہ زیادہ رش ہوتا ہے انٹرویو دینے والے مال مقصد روٹی تو اولاد میں جو بہترین ہے وہ تم نے دنیا کے لیے نکال دیا ہے تمہیں کیا ملے ازہب تم تو یہ فی حیاتکم کمفی دنیا اپنے وہ خیر کے دروازے اپنے ہاتھوں بند کر کے آئے ہوتے جو ریٹ انسان کی عبادت کا جوانی میں لگتا ہے بڑھاپے میں وہ ریٹ نہیں ہوتا اللہ کا کرم ہے بڑھاپے کی نمازیں بھی قبول کر لے لیکن جو ریٹ لگتا ہے کسی بھی چیز کے باہر منڈی میں چلے جائیں چاولوں کے مختلف ڈھیر لگے ہوتے ہیں ہر ایک اپنا ریٹ ہوتا ہے نام صاحب کا چاول ہی ہوتا ہے مونگفلی کی منڈی میں چلے جائیں مونگفلی کے مختلف ڈیر لگے ہوئے ہوتے ہیں ریٹ ان کے مختلف ہوتے ہیں نام سب کا مونگفلی ہوتی جوانی میں کہتے جوانی کی عبادت بھی جوان ہوتی اس میں نور زیادہ ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ جوانی میں زیادہ تقاضوں کو آدمی دبا کے تو عبادت کرتا زیادہ رکاوٹوں کو عبور کر کے آتا جوانی کی نیند بڑی مشہور ہے کھلتی نہیں ہے ٹانگیں گے سیٹوں تو نیند نہیں کھلتی اب اس میں جس آدمی نے رات کو اٹھ کے کچھ پڑا ہے جو اللہ نے توفیق دی ہے تو زہر ہے اس کا ریٹ اس سے زیادہ ہے جب بابا جی کو نیند ہی کوئی نہیں آتی کہے ساری راہ کھوکھ کرتا رہا تو اٹھ کے دو نفلی پڑھ انہوں نے نیند کوئی نہیں توڑی بلکہ ہمارے دیات میں عام طور پہ بڑے آدمی کا جو کی چارپائی ہوتی ہے وہ جو جانوروں والا برانڈا ہوتا ہے اس کے پاس وہ ڈالتے ہیں تاکہ کھاؤں کرتے رہے چور نہ آئے پتہ جاگ رہے پر. تو بہترین عمر جوانی جس میں کچھ بنایا جا سکتا ہے اس میں رن ریٹ کو مینٹین کیا جا سکتا ہے بڑھاپے کی ٹھک ٹھک بھی کام کر جائے آپ جیت جائیں جوانی میں جو کمایا ہوا ہو بڑھاپا اس کو ضائع کوئی نہیں کرتا یہ تسلی ہوتی اس میں یہ گارنٹی ہوتی ہے کہ جو جوانی میں آپ نے کما لیا اللہ تعالیٰ سے محفوظ رکھے بڑھاپا اس کو خراب نہیں کرے اولاد پہلی تو بات یہ کہ جب بچہ پڑھنے نکلتا ہے تو اس میں کہ فرشتے اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فرشتے ان کے پاؤں کے نیچے اپنے پر رکھتے شروع ہو گیا کام بچہ جو بھی نیکی کرتا ہے اس میں آپ کا شیر میں پہلے بھی مثال دے چکا ہوں کہ ہمارے ہاں پاکستان میں کھجوریں بہت دیر کے بعد پھل دیتی ہیں اور بہت لمبی ہو جاتی ہیں. تاب تک جب پھل دیتی ہیں تو میرے جیسے قد کے آدمی کا وٹا بھی وہاں نہیں پہنچتا اسی لیے ہمارے عالم الر صاحب نے گلا کیا ہے کہ جھوٹے یار دی یاری ایویں جیویں روخ کھجور توپ لگے تے چھا نہیں دینا پک لگے پھل دور یہاں گملوں میں پھل دینا شروع کر دیتے ہیں یہاں کھجور زمین پر ہے گملے میں ابھی لگی ہوئی پھل دیتی دین کی تعلیم حاصل کرنے والا بچہ وہ گملے میں لگی ہوئی کھجور ہے جو گملے میں پھل دے رہی ہے میڈیکل پڑھنے والا تو آپ کو بیس تیس چالیس پچاس ہزار درم خرچ کروائے گا اس کے بعد دیکھی جائے گی آپ زندے ہوں گے تو کچھ کھائیں گے ورنہ تو شوگر ہو جاتی ہے افیتا کی شوگر ابا جان کو ہو جاتی ہے پوتر ایفے میں پہنچتے ہیں ابا کے شوگر ہو تم تو یہ بات فی حیاتکم دنیا تم اپنے بہترین ذرائع مال میں سے بہترین اولاد میں سے بہترین عمر میں سے بہترین اوقات میں سے بہترین وقت میں بھی ایک بہترین وقت ہوتا ہے جس میں ساری صلاحیتیں آپ کی انٹیکٹ ہوتی ہیں اور آپ کوئی بھی کام ارتقاج اور کنسنٹریشن کے ساتھ کر سکتے اس میں آپ کو پتہ ہے ہم وہ بہترین وقت صبح کے بعد زور تک دنیا کو دیتے کوئی جہاز ٹھیک کر رہا ہوتا ہے کوئی گاڑیاں ٹھیک کر رہا ہوتا ہے کوئی اے سی ٹھیک کر رہا ہے کوئی پینٹ کر رہا ہوتا ہے کوئی سیمنٹ کر رہا ہوتا ہے اپنے اپنے کام میں یہ بہترین وقت لگ جاتا اس کے بعد پھر نیند ہوتی ہے نیند ابھی پوری نہیں ہوتی اثر کی اذان ہو جاتی ہے کوئی آئے گا بھی تو ٹانگیں گے سیٹتا ہوا آتا ہے آدھا سوتا ہے آدھا جاگتا ہے تو بہترین وقت جو دن کا ہے وہ ہم دنیا کو دے دیتے لیکن آپ اسلام کو دیکھیں کہ اسلام کا دن اس کی رات سے شروع ہوتا ہے اسلامی تاریخ مغرب کے بعد بدلی ہوتی ہے اسلام کا دن مغرب کے بعد تلو ہوتا ہے یہ جو کیلنڈر پہ لکھا ہوتا ہے تقویم ہے یہ جو مساجد میں آزان وغیرہ کی اس میں زوالی اور غروبی دو ٹائم ہوتے ہیں مسجد نبی کی دیواروں کے ساتھ دو گھڑیاں لگی ہوئی ہیں ان پہ ٹائم ہے زوالی بھی اور غروبی بھی زوالی جو ہے وہ انگریزی ٹائم ہے سورج کے ساتھ رات کے بارہ بجے والا اور غروبی جو ہے وہ وہ ہے جو ہمارا روزہ کھلتا ہے اور ہماری عید مغرب کے بعد شروع ہو جاتی ہے تو ختم ہو جاتا ہے تو اللہ تعالی نے بہترین وقت کو ہمارے دن کو رات میں رکھ دیا ہے یعنی ہم اپنے دن کی کمائی رات کو کر سکتے ہیں یہ وہ وقت ہے جس میں اللہ ہاتھ پھیلا دیتا ہے کوئی مانگنے والا اسے دوں ہے کوئی توبہ کرنے والا توبہ قبول کروں ہے کوئی استغفار کرنے والا اسے بخش دو ہے کوئی رزق مانگنے والا اسے عطا کروں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے لئی لوہا کا نہارے اس کی راتیں بھی ایسی ہی روشن ہیں جیسے دن روشن جو اس کی رات میں سے کمائی کی جا سکتی اذہب تم تھا یہ بات کمفی حیات اور تم اس کو اس کے بینیفٹس لے چکے ہو تمتو کس کو کرتے فائدہ اٹھانا متا وہ چیز ہے جسے فائدہ اٹھایا جاتا استم کا تم بھی تم اس کو ایک دفعہ یوز کر کے استعمال کرتے ہیں. یعنی ایسا نہیں ہوا کہ تم نے اگر ادھر ضائع نہیں کی تو رکھی رکھی نہیں ایسا نہیں ہوتا اگر ادھر نہیں دی تو دوسری طرف تم لازم دو گے لقد خلق نال انسان بعد ادھر مشقت نہیں کی تو دوسری طرف مشقت کرو گے رکھی نہیں ہے وہتا تم تم نے اس کا فائدہ اٹھا لیا لیکن اٹھایا اس طریقے سے ہے کہ دوبارہ اس کو قابل استعمال کوئی نہیں چھوڑا وہ غلط رقات کی وجہ سے ہمارے یہاں ہی کہتے ہیں پوشیدہ امراض والے کہہ دیے اپنی غلط کاریوں کی وجہ سے آپ نے اپنے آپ کو ضائع کر دیا اور کچھ بھی اب آپ نے چھوڑا نہیں وستمتا تمب آخر اس نے کچھ فائدہ اٹھایا تو برباد کیا نا وستمتا لیکن اٹھایا فائدہ اس طریقے سے ہے کہ اس کو قابل استعمال کوئی نہیں چھوڑا مومن وہ سارے فوائد حاصل کرتا ہے شادی بھی کرتا ہے اولاد بھی ہوتی ہے کھیتی باڑی بھی ہوتی ہے تجارت بھی کرتا ہے لیکن ہر چیز کو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے دکھائے ہوئے قواعد و ضوابط کے تحت استعمال کرتا ہے وہ چیز قابل استعمال رہتی زندگی کے دو پورشن جیسے ریٹرن ٹکٹ ہوتا ہے ایک پورشن آپ کا یوز ہو جاتا ہے جب آپ جاتے ہیں اور لکھا ہوتا ہے کہ اگر آپ نے اس حصے کو ضائع کر دیا تو آپ کا ٹکٹ نالن وائڈ ہو جائے گا اور دوبارہ قابل استعمال نہیں رہے گا آپ اس پہ کچھ لکھ دیں اس کو پاڑ دیں اب آپ دوبارہ واپس اس ٹکٹ پہ سفر نہیں کر سکتے زندگی کے دو حصے ہم ریٹرن ٹکٹ دے کر بیچے گئے ہیں سیٹ کنفرم نہیں ری کنفرم ہے اپنی مرضی سے ادھر سے ادھر ہم نہیں کر سکتے جب وقت آئے گا تو بورڈنگ کارڈ ہمارے ہاتھ میں پکڑا دیا جائے گا اور پروسیڈ ٹو دا ایئر کوئی نہیں کہہ سکتا جی میں نہیں جاتا میرے بھی آج پتر کی شادی ہے صبح براتہ تھا بیٹے کی اور مغرب کے وقت اثر اور مغرب کے درمیان سکی نماز پڑھ کے باپ قتل ہو گیا دو بیٹوں کی شادی ہے صبح بڑی خوشیاں سامان دیگیں کٹھی کی ہوئی ہیں کناطیں کٹھی کی ہوئی ہیں. سارا سامان تیار اگلوں نے بورڈنگ کارڈ ہاتھ میں پکڑا کے ڈیپورٹ کر دیا جاؤ تیرہ وقت پورا ہو گیا پتر شادی کر لیں ٹکٹ ریٹرن دے کر بھیجا گیا لیکن ہم اپنی حرکتوں سے ہم وہ مومن کیا کہتے ہیں مومن کہتا ہے اننا لاہ و انہ راجیون وہ یہ بتاتا ہے کہ میں ٹرانزٹ پہ آیا یہاں کا ریزیڈینٹس کوئی نہیں عشا علیہ السلام کو بھی واپس آنا پڑے گا اور مر کے جانا پڑے گا نوے وے آ حضور صلی اللہ علیہ وسلم گئے مہاراج پر فضرت المتا سے بھی آگے گئے لیکن پلٹ کے واپس آئے تاکہ اسی ٹکٹ پہ سفر کریں جو ماں کے پیٹ میں سے دے کر بھیجا گیا اور ایشا اسلام کو بھی واپس آنا پڑے کوئی اور رستہ نہیں اسی پل کے نیچے سے گزرنا پڑے تو للہ و راجعون ہم اللہ کے ہیں اللہ کی طرف سے آئے اور ہم نے اللہ کی طرف پلٹ کے جانا ہمارے پیچھے بھی اللہ ہمارے آگے بھی اللہ ہے ایگزٹ پول اور انٹری پوٹ ہوتا کہاں سے آپ آئے? ابو ابوظابی سے جا کہاں رہے کراچی انا لے لے رہا راجعون ہم آئے بھی اللہ کی طرف سے جا بھی اللہ کی طرف رہے ہماری ایگزٹ اور انٹری دونوں کو واپسی کا ٹکٹ قابل استعمال کوئی نہیں چھوڑا وستم تھا تم بے جو آدمی جس کے پاس ٹکٹ نہ ہو اور دوسرے ملک والے زبردستی جہاز میں ڈال کو اس کو ڈیپورٹ کر دیں تو ایئر لائن والے وہاں جیل میں ڈال دیتے ہیں نا پہلے ٹکٹ کے پیسے لاؤ پھر ماما چاچا کو پیسے اکٹھے کر کے آتا ہے ٹکٹ کے جمع کراتا تو چھوڑتے ہیں انہیں یہ بتایا جا رہا کہ صاحب آپ کو یہاں قید کیا جا رہا ہے جب تک آپ وہ بندوبست نہیں کرتے جو ریٹرن ٹکٹ کے پیسے لگے لاؤ دنیا میں یوز کر کے آ گئے ہو خراب کر کے آئے ہو آج کیا ملے گا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ مومن کا حال موسا کی ماں کا سا ہے اپنے ہی بیٹے کو دودھ پلا رہی تھی اور تنخواہ بھی لے رہی تھی مومن اپنا رنگا راضی کر رہا ہوتا ہے کھانا کھا رہا ہوتا ہے حلال کا کمایا ہوا ہے بسم اللہ پڑ کے کھاتا ہے پیٹ اپنا بھر رہا اور نیکی بھی ادھر بنا رہا ہے ادھر کا بھی سامان ہو رہا ہے ادھر کی بچت بھی ہو رہی ہے ہم یہاں کیوں بیٹھے چار پیسے بچانے کے لیے اور یہاں کوئی زیادہ خوبصورتی تو کوئی نہیں اپنے ملک سے زیادہ تو خوبصورتی جہاں انسان پیدا ہوتا ہے وہ سہرائی کیوں نہ وہ زیادہ عزیز ہوتا ہے یہ بڑی بڑی بلڈنگیں بنانے والے اور پلازے بنانے والے مزدور جن کے ہاتھ پتھروں کی طرح ہوئے ہوئے ان کے چہرے کی روشنی ایئرپورٹ پر دیکھنے والی ہوتی ہے جب پلٹ کے اپنے علاقے میں جاتے اور وہاں بجلی بھی کوئی نہیں ہوتی فون کی کوئی بھی سہولت نہیں لیکن چہرے سے نور پھوٹ رہا ہوتا ہے خوشی بتا رہی ہوتی ہے ان کی ادا ان کی باڈی لینگویج جہاز میں ان کی حرکتیں بتاتی ہیں کہ اندر خوشی کہیں جا رہے تو مومن اپنا کام کر رہا ہوتا ہے اور آخرت بھی بنا رہا ہوں یہی مشورہ احسن کا احسن آسن اللہ علیہ جس طرح اللہ نے تیرے ساتھ اچھا سلوک کیا ہے تو بھی اللہ کے معاملے میں اچھی روش اختیار کر سوئی بہ کا مین دنیا کوئی نہیں کہتا تو دنیا میں بھوکا سو کھاؤ کوئی نہیں کہتا ننگے پھرو کپڑے پہنو زینتکم خزوصی نہ مسجد مسجد میں بند سنور کے آیا کرو کوئی خاص اہتمام کر کے آیا کرو پتا چلے کسی خاص وکری ٹائپ کی جگہ پہ جا رہے جب آدمی یہاں ڈیرے میں رہتا ہے اور کہیں انٹرویو دینے جانا ہو تو پھر اپنے بہترین کپڑے نکالتا ہے اور پھر جو بھی کوئی مارا موٹا اطر ہے وہ مارتا ہے اور جوتیاں چمکا ہوتا ہے تو پتا لگ جاتا ہے ڈیرے میں پوچھتے ہیں خیریت تو ہے یار انٹرویو دینے جانا ہے بہترین کپڑے پہن کے مسجد میں آؤ خوشبو لگا کے آؤ مسواق کر کے آؤ کچھ اہتمام کرو پانچ سات دس منٹ لگاؤ پتا چلے بندہ کسی جگہ جائے آین سے بند ہے سلیپنگ گون پہنا ہوا ہے نیچے پجامہ عجیب ہے اوپر نیچے دھوتی ہے اوپر شرٹ ہے عجیب طریقے سے آ جاتا ہے جیسے آدمی کچن میں جا رہا ہے کسی بڑی عظیم ہستی سے تمہاری اپوائنٹمنٹ ہے بڑا جمیل ہے جو عب الجمال خوبصورتی کو پسند کرتا ہے اسے سوار کے آؤ تو اس کا اجر بھی ملتا ہے ولان سا نصیبہ کا محنت دنیا دنیا میں اپنا حصہ مت بولو لیکن اسی دنیا میں یہ آخرت بھی بنا اس طریقے سے آپ دیکھیں جب آپ ایک دفعہ فیکس کرتے ہیں تو پھر آپ کنفرم کرتے ہیں کہ فیکس صاف آئی ہے کہ کوئی نہیں آئی ایسا نہ ہو کہ آپ یہاں خوش ہوں فیکس کر دیا ہے میں نے اور ادھر خراب پہنچی ہو اور کام نہ ہو ہم جو کچھ کرتے وہ فیکس ہوتا ہے اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے قواعد و ضوابط کے مطابق کرتے ہیں تو فیکس صاف آتی ٹھیک ہے فرمایا بندہ مومن جب عشاء کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھتا سو جاتا فرشتے لکھتے ہیں کہ آدھی رات اللہ کی راہ میں کھڑا رہا فجر کی نماز بھی جماعت کے ساتھ پڑھتا تو فرشتے لکھتے ہیں ساری رات عبادت کرتا رہا. بندہ خراٹے لے رہا اس کی رات کیش ہو گئی نا دو نمازوں کے درمیان دو جماعتوں کے درمیان اسی لیے حکم ہے کہ عشاء کے بعد سو جاؤ ہم سب سے زیادہ وقت جو ہمارا میں نے حساب لگایا سب سے زیادہ ہمارا وقت عشاء کے بعد ضائع ہو اس کو ہم ایزی لیتے اور وہ وہ وقت ہے کہ فوراً ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ جلد از جلد سو جانا چاہیے تاکہ پھر صبح اٹھنے میں آسان ایک بجے سوئیں گے ڈیڑھ بجے سوئیں گے دو بجے سوئیں گے صبح کیا اٹھیں وسطم کا تم بےحاد تم اس کا فائدہ اٹھا چکے اولاد کا بھی اب دیکھیں پیغمبروں کو بھی اولادیں ان سے پیار بھی رہا کوئی نہیں کہتا اولاد سے پیار مت کرو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جمعے کا خطبہ دے رہے ہیں حضرت حسن مسجد کے دروازے سے اندر داخل ہوئے تو ان کی کمیز جو تھی وہ لمبی تھی ان کا کندورا ان کے پاؤں میں پسا بچے تھے چھوٹے سے دو سو ایک ڈھائی سال کے تو گرنے والے تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ممبر سے اترے اور دوڑ کے آپ نے ان کو تھام لیا اٹھا کے لے کے اور فرمایا نمام وال اولادکم ولاد فتنا یعنی میں اس کا گرنا نہیں دیکھ سکا اور بے ساختہ اٹھ کے گیا اور میں نے اس کو اٹھایا محبت حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ میں نے ذکر کیا تھا غالبن پچھلے درس میں کیا جمعے میں, میں کیا تھا جب یہ آ رہی تھی ہجرت کر کے تو ان کے اونٹ کو کسی نے دڑایا تھا شرارت کر کے نیزا مارا تھا وہ دوڑا تو یہ گر گئی اس میں ان کو تھی پرگنسی تھی تو وہ بچہ ضائع ہو گیا اور اس کی بلیڈنگ کی وجہ سے پھر یہ بہت کمزور ہو کے پھر ان کی شہادت ہوئی تو ان کی چھوٹی سی بچی تھی جو آ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کافی مانوس تھی رہی نانے کے پاس تھی تو حضور جب نماز پڑھانے جاتے تو اب یہ بچی حضور کے بغیر رہتی نہیں تھی کسی کے پاس تو حضور ساتھ لے کے جاتے اور جب تک قیام میں رہتے ایک ہاتھ پر اٹھے اسے اٹھا کے رکھتے اور جب آپ رکو کرتے تو اٹھائے رکھتے اور اسے نیچے پھر جب سجدے میں جاتے تو اس بچی کو نیچے رکھ کے سجدہ کرتے ہو اٹھتے تو پھر اٹھا کے اوپر لے جاتے اولاد لیکن اس کی محبت تمہیں اللہ رسول کی ہدایت سے باہر نہ لے جائے ان کے بنائے قواعد ضوابط سے باہر نہ لے جائے ان کے خلاف نہ کہیں تمہیں کھڑا کر دیں بیوی سے محبت مطلوب ہے آ شیرونا بل معروف اچھے طریقے سے ان کے ساتھ زندگی گزارو رہو لیکن ان کی محبت تمہیں اللہ کے خلاف نہ کھڑا کر دے کہ اولاد کی محبت مال کی محبت یہ ساری محبتیں ہیں دنیا کی زینتیں تاکہ تمہارا دل لگا رہے ورنہ آدمی کا دل نہیں لگتا گر نہ ہو یہ فریب ہستی تو دم نکل گئے آدمی کا بال بچہ ساتھ اور سہرا میں بھی زندگی گزر جاتی دنیا مشقت کی جگہ ہے یہ تمہیں اس لیے دیے ہیں زینا تا المال وال بنو نا زین دنیا تاکہ رونق لگی رہے تیرا دل لگا رہے اور تو کام کرتا رہے جس کے لیے تمہیں بھیجا گیا اب وہ کام ہی بندہ بھول جائے تو ظاہر ہے پھر تو وہ وبال بن جائیں گے لہذا فرمایا لا تل حکم اموال حکم والا اولاد حکمان ذکر اللہ تمہارا مال اور تمہاری اولاد تمہیں کہیں اللہ کی یاد سے غافل نہ کر ان سے کھیلو لیکن اس کو یاد رکھو یہ کھلونے دینے والے کو یاد رکھو اس کے احکامات کو یاد رکھو اور دوڑ دوڑ کے بجا کے لاؤ بچے کو ماں باپ اس لیے کھلونے لا کے دیتے ہیں اس کے کھیلنے کی, کی چیزیں کہ وہ ان ریسپانس کے اندر ان سے پیار کرے ان کی اطاعت کرے اور اسے احساس ہو کہ میرے ماں باپ کتنے اچھے ہیں میرے منہ سے نکلتا ہے وہ دے دیتے ہیں اور اب ان کے منہ سے نکلے اور میں پوری کروں ماں ہے باپ ہے رات کو کہتا ہے پتر وہ ذرا پانی پکڑانا اور بچہ لیٹے مار رہا ہے کہ ابا خود ہی اٹھ کے پی ہے تو چنگی گل ہے تو پھر کیا ریسپانس ہوتا ہے فرمایا وہ آتا کو من کل نے ماں سے تو تمہارے منہ سے نکلتا ہے وہ پوری کر دیتا ہے وہ انت نے مد اللہ تو تم گننے لگو تو ایک نعمت کے احسانات کو نہیں گن سکتے اِنَّ انسان اللہ غلوم انکفار انسان بڑا نہ قتل الانسان ما انسان ہو ماں بچے اس انسان کو یہ کتنا نہ ہے قتل الانسان قتل ہو جائے انسان مارا جائے ماک فرا کتنا نا ہے میں نے یہ شہین پیدا کس چیز سے کیا اس نے اس کو من مائی مہین مہینے خالہ میں نطفہ نہ اس کے کام کا نہ اس کے کام کا کچرے سے اٹھا کے کہاں پہنچا ہے گٹر سے اٹھا کے منہ تک آ چومتے ہیں اس کو ہوتےلال انسان او ماں اخبارہ من آئیے شاہی ان خالہ کا من نقص خالہ کا بنایا کتنا خوبصورت بنایا فی ائی سورت اماشا ارک بک تیرا نقشہ اکیلے ڈارک روم میں بنایا فی ظلمات ان سلاس تین اندھیروں کے اندر بیٹھ کے تیرا ناک نقشہ بنایا نہ ماں کو کمان تھا نہ باپ کو پیدا ہونے کے بعد دوڑتے ہیں کہ دیکھے کس پر گیا ہے. اور وہ بھی جھلکیاں دیتا رہتا رنگ بدلتا رہتا ہے چار چھ مہینے کسی کو پکڑائی نہیں دیتا کس پہ گیا یہ شہین خالا تو یہ ساری چیزیں بندہ مومن استعمال کرتا ہے تجارت کرتا ہے ڈیوٹی بھی کرتا ہے بچے پالتا ہے کسان بھی ہے کھیتی بھی کرتا ہے لیکن اس کی شان یہ ہے کہ وہ رب کو بھولتا نہیں ہے وہ کھیتی بھی جوتی ہوتی ہے تو رب کے ساتھ بھی رابطہ اس کا پاؤں اس کا دل وہ موبائل فون ہے جو کبھی بند نہیں ہو اس کا رابطہ رب کے ساتھ لہذا تفسیر میں فرماتے ہیں اللہ تعالی نے ارشاد فرمایا ان الملو کا زا دخل و بادشاہ جب کسی بستی میں گس جاتے ہیں تو وہاں ہر چیز کو ڈسٹرب کر دیتے ان نل ملوق اعزاد دخل کریتن افسدوہ و جالو آزتہ جو چیزیں وہاں پہلے اہم ہوتی ہیں عزت والی ہوتی ہیں وہ چیزیں رسوا ہو جاتی ان کی کوئی قدر نہیں رہتی انگریز گسا تھا ہندوستان کے اندر جب انہوں نے فارسی کو بین کیا اور انگریزی کو سرکاری زبان قرار دیا تو کل تک جو ہمارا جج تھا اس لیے کہ سارا علم فارسی میں تھا ہمارے پاس سارے علماء فارسی کے تھے ترجمہ قرآن دنیا میں فارسی زبان میں ہوا وہ پھرتے تھے انہیں چپراسی کوئی نہیں رکھتا تھا وہ جالو عزت آہ لہ بادشاہ جب کسی بستی میں جاتے تو وہاں عزت والی چیزیں ذلیل ہو جاتی ہیں اس کی تفسیر میں لکھتے ہیں کہ جب اللہ کسی دل میں جاتا ہے تو جو چیزیں پہلے دل میں اہم ہوتی ہیں ان کی کوئی اہمیت ہی باقی نہیں عام بادشاہ بستیوں میں یہ حال کرتے ہیں تو جس دل میں اللہ گھس جائے جس بستی میں اللہ چلا جائے وہاں کیا ہوگا اس کا نظارہ آپ نے دیکھا چند منٹ پہلے کی بات ہے پھرا کے جادوگر کہتے ہیں آ انال اجرن ان کنان غالبین اگر ہم غالب آ جائیں موسیٰ پر تو ہمیں کچھ مال ملے گا پہلے معاوضہ طے کرو کالا نام انہیں کہا پیسے بھی ملیں گے سونا چاندی بھی دوں گا وہ ان کو منالمقربین اور میں تمہیں اپنا مشیر بھی بنا لوں گا اپنا مقرب بھی بنا لوں گا عدالت میں مخصوص جگہ عطا کروں گا تمہاری کرسیاں لگا کریں گی وہاں چاند منٹ کی بعد کی بات ہے کلمہ اندر گیا ہے گیا ہے اندر نہ کوئی درس سنا ہے نہ کسی مولوی کی تقریر سنی ہے نہ کوئی کیسٹ سنی ہے صرف کلمہ اندر گیا ہے اللہ اندر چلا گیا ہے نا سجدہ کر دیا اللہ کو آ منا بے رب لمین رب موسا بہار اس نے کہا چھوڑوں گا نہیں یہ تم نے پہلے طے کیا اناضال مکرن مکر تو منہ فل مدینہ یہ نورا کشتی ہے موسا جس جنگل میں جادو سیکھ رہا تھا تم لوگ بھی اسی جنگل میں تھے تم نے وہاں آپس میں طے کیا یہ تمہارا چیف ہے تم نے طے کیا کہ پہلے موسا جائے گا اس قسم کا کرے گا پھر ہمیں پھر بلائے گا تو ہم تم سے ہار جائیں گے اور تیری واہ واہ ہو جائے گی ان ہاضا ان لا کبیر حکم یہ تمہارا بہت ہے تم نے پہلے طے کیا وہاں پہ فسوفا تالا مون اور تمہیں لگ پتے جائیں گے لاؤ کپتان آئی دیا کمارجلاک ان خلاف میں امنے سامنے کے تمہارے ہاتھ کاٹوں گا والا اسلو پر نقم فی جو نقل اور میں تمہیں کھجور کے تنوں کے ساتھ سولی دوں گا. والا تعالیون شاد اشد کا اور تمہیں لگ پتہ جائے گا کہ موسا کے رب کا عذاب زیادہ یا میرا عذاب زیادہ چاند منٹ گزرے ہیں وہ پیسے کے وہ بندے جو رالے گرا رہے ہیں پیسے کے لیے اللہ اندر گیا پیسہ ضلیل ہو گیا کہتے ہیں فخر ما انتقاز ان تخذی حاض الحیات دنیا جو فیصلہ تو کر سکتا ہے کر دے تو اس زندگی اس دنیا کی زندگی کے فیصلے کر سکتا ہے نا انا آمن نہ بے رب نہ لیا فر نا خطایا نہ اور ہمارا علاج بھی یہی ہے ہم رب کے سامنے جادو لے کر آئے تھے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ تو اتنی اجیتیں دے کر مارے گا تو شاید کفارہ ہو جائے ہمارے اس جادو کا کہ ہم اس کے نبی کے سامنے جادو کرنے آئے تھے اللہ اندر گیا ہے نا دنیا زلیل ہو گئی ہے کہ نہیں سامنے کی بات کوئی لمبا کوئی نماز نہیں پڑھی کوئی روزہ نہیں رکھا انہوں نے کوئی حج نہیں کیا انہوں نے ایک تبدیلی نظر آتی ہے کہ اللہ اندر گیا کلمہ سندھ دل سے پڑھا ہوں. ہمارے یہاں کیا ہے دل میں اللہ ہونا چاہیے یہ کھلونے ہیں چاند دن تم نے ان سے کھیلنا ہے اور انہوں نے تم سے کھیلنا ہے اور پھر کھلونے رکھنے کی جگہ کوئی نہیں ملتی پاؤں کے نیچے آتے ہیں امبا کے پاؤں کے نیچے آئے اسے چپ جائے تو وہ گالیاں دیتی ہے ابو کے پاؤں کے نیچے آ جائے اسے چپ جائے تو وہ پٹکار بھی مار دیتا ہے پھر یہ کھلونے سنبھالے نہیں جاتے کوئی ادھر طرح ہوتا, ادھر چار پائی پر پیشاب کیا ہوا ابا جان نے اما جان ادھر رو رہی ہو مجھے کوئی پیشاب کروائے اور پھر بندہ کہتا ان کو کوئی سنبھالے اللہ ان سنبھال لے ان کو یہ تیرے کھلونے کھلونا ان سے کمائی کرنی ہے تو نے. یہ جو محبتیں یہ ایندھن ہے مولانا روم کہتے ہیں کہ یہ تیرا ایندھن ہے یہ فیول ہے ان محبتوں کو تلاتا تو, تو تیری بٹی جلتی ہے اگر تجھے ان سے پیار نہ ہوتا تو ان کی خواہشوں کو سکریفائی کر کے تو رب کی طرف جاتا تمہیں اجر بھی نہ ملتا یہ پیار اجر ہے اور جتنا پیار زیادہ ہوگا لن تنا البراحتا تنفکومی تو تب تک نیکی کی انتہا کو نہیں پہنچ سکتے نیکی کے جوہر کو نہیں پا سکتے جب تک وہ نہ خرچو جس سے تمہیں پیار بیاہ میں دیکھیں حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت علیہ السلام کو بہترین چیز سوال کی ہے لیکن دنیا کی حاجات دنیا کی ضرورتیں جو جائز ہیں ان قیود اور ضوابط کے اندر ہیں جو اللہ رسول نے طے کیے تو وہ بھی آپ کا دین ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام ایک دفعہ کوئی ضرورت تھی اپنے کسی دوست کے پاس گئے جا کے بات کی کچھ قرض چاہیے تھا اس نے نہ کر دی. نہیں دل میں بڑا ملول ہوا اور ملال تھا پلٹے تو اللہ تعالی نے وحی کی فرمایا ابراہیم تم اپنے خلیل سے مانگتے تو تمہیں دے دیتا کبھی خالی نہ بھیج کہنے لگے اللہ میں نے دنیا کے ساتھ تیرے غضب اور تیرے غصے کو دیکھا میں جانتا ہوں تو اس کو نا پسند کر اس کو کنڈم کرتا ہے میں اس چیز سے ڈرا کہ کہیں میں نے دنیا تجھ سے مانگ لی تو کہیں تو میرے اوپر غصہ نہ ہو اس لیے میں چاہتا تھا کہ بار بار کام ہو جائے دنیا والا اللہ نے فرمایا ابراہیم ضرورت دنیا نہیں ہے یہ تیری ضرورت تھی جین ضرورت تھی یہ تیرا دین ہے دنیا وہ ہے جو تیری ضرورت سے زیادہ ہے آپ کو پتہ ایک خاص حد تک گشتی کا وزن ہونا بھی ضروری ہے۔ اگر وہ زیادہ ہو جائے تو ڈوب بھی جاتی آپ کو پتا ہے ترازو کے ساتھ بھی ایک پاسکو انہوں نے لگایا ہوا ہوتا یہ دنیا کی ضرورتیں تب تک دین ہیں جب تک ان قواعد و ضوابط کے اندر اور جب ان حدود کو توڑ دے تو پھر نہ اسے کمانے میں کوئی کسی حدود کا خیال رکھے نہ خرچ کرنے میں تو پھر اس کو اس کی مذمت کی گئی ہے پھر اسے اس برا کہا گیا ورنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی قرض لیا ہے آپ نے اونٹنی جب ہجرت کے لیے آپ اندازہ کریں ہجرت جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے تو حضرت ہے وہ بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے اونٹنی جو ہے وہ فری میں دینا چاہتے آپ نے نہیں لیا آپ نے فرمایا نہیں وہ بکر یہ میرا ذاتی کام اللہ کی راہ میں خرچو جہاد میں جنگوں میں جاتے رہے پورا گھر کا سامان دے دیا اللہ کے رسول نے انکار نہیں کیا لیکن فرمایا نہیں اونٹنی کے پیسے لوگ ہے تو میں اس پہ ہجرت کروں جی تو ہم نے اس دنیا کو اس طریقے سے استعمال کرنا ہے کہ یہ دوبارہ بھی قابل استعمال رہے یہ زندگی یہ جوانی ہم جب پلٹ کے دوبارہ اٹھیں تو اس مادی وجود کے ساتھ اٹھیں گے ہم صرف روح نہیں موت نام کس کا روح کا اور بدن کی جدائی کا نام موت ورنہ روح کے مرنے کا نام بہت نہیں ہے رو تو مرتی کوئی نہیں آپ بیٹری نکالنا ریڈیو میں سے تو ریڈیو ڈیڈ ہے بیٹری ڈیڈ نہیں ہے وہ تو کھلونوں میں ڈالو گے تو وہ اٹھ کے کودنا شروع کر دے گا کسی گڑی میں ڈالو گے وہ چلنا شروع کر دے گی بیٹری ڈیڈ نہیں ہے ڈیڈ ریڈیو ہو گیا کیوں ہوا ہے بیٹری نکل گئی ہے بیٹری ڈالو گے پھر وہ نفوس و جگہ جس دن جانے جوڑی جائیں گے. کنیکشن رین انسٹیٹ کیا جائے گا وہی نمبر ہوگا تمہارا فون کاٹ دیتے ہیں نا تو جب رین انسٹیٹ کرتے ہیں تو وہی نمبر نہیں ہوتا انٹرنیٹ کاٹ دیتے ہیں لیکن جب ہم لوگ پیسے جمع کراتے ہیں تو جو اس میں ای میلز ہوتی ہیں وہ بھی محفوظ ہوتی ہیں. ہم دیکھ سکتے ہیں ری انسٹیٹ کیا جائے گا اس مادی وجود کے ساتھ اٹھیں گے یہ سارے تقاضے بھی ساتھ اٹھیں گے جو یہاں اس مٹی کے ہیں وہاں بھی ہمیں اولاد کی کیا ہوگی گھر کی ضرورت ہوگی پانی کی پیاس لگے گی کھانے کی بھوک لگے گی باقاعدہ خوشبو جب آئے گی تو جس طرح یہاں دل کرتا ہے نا ٹکے والی دکان کے پاس سے گزرے تو سمہل آتی ہے تو بھوک لگ جاتی ہے اسی طریقے سے وہاں فرمایا مایا میں کوئی جس پرندے کا تمہارا دل کرے گا روسٹ گوشت وفاق ہے تم جس پھل کو سلیکٹ کرو گے اشارہ کرو گے کھونڈی کا اشارہ کرو گے انگلی کا وہ جھک جائے گا دا تمہارے سامنے لا آتے کٹا ہوا پھل کوئی بھی نہیں ملے وہ ممنوعہ اور نہ کاٹنا تمہارے لیے ممنوع ہوگا جا تمہارا دل چاہتا ہے تمہاری اپنی چیز ہے بسم اللہ کرو توڑو یہ ساری ضرورتیں ہوں گی پانی کی ضرورت ہوگی فیا ای تجریان چشمے دوسری طرف ان کے بارے میں فرمایا کھولتا ہوا پانی پیئیں گے پیاس اتنی شدید ہوگی کہ بندہ کہے گا پانی نام کی کوئی چیز ہونی چاہیے جو اس زقوم کو اندر لے جائے سوچے گا دنیا میں ہمیں جو لکما پھنستا تھا تو پانی پیتے تھے یہاں کو پانی نہیں ہے وہ پھنس گیا ہے ذاحطن پھنسنے والا فشاربون بون من الحمیم تو اس کے اوپر کھولتا ہوا پانی پیئے فقتم وہ ان کی انتڑیاں کاٹ دے گا بارے والم مقام امن حدید اور لڑ کے اس کے اوپر ہو فاشار بور بل ہیم فرمایا پیاسے اونٹوں کی طرح پیئیں گے وہ پی ہوں گے اندر سے نکل رہا ہو پی رہو سے تو عرض کر رہا ہوں کہ یہ سارے تقاضے ساتھ اٹھیں گے جب ہم قبروں سے نکلیں گے بھوک بھی ہوگی پیاس بھی ہوگی کوئی سامان ہے ادیس کسی میں آتا اللہ پوچھے گا میرے بندے میں بھوکا تھا ت نے مجھے کھلایا کہہ گئے اللہ تر رب العالمین ہے نقلا تم تجھے کھلایا نہیں جاتا تو کھلاتا ہے پر میں تجھے پتا تھا نا فلام بندے کے گھر میں بھوک ہیں اگر تُس کو کھلاتا تو آج اس کھانے کو میرے پاس پاتا اور میں تجھے وہ دیتا تھا ت نے آگے کچھ بھیجا کوئی نہیں نہ کسی پیاسے کو پانی پلایا نہ کسی بھوکے کو کھانا کھلایا ہے نہ کسی ننگے کو کپڑا دیا ہے نہ کسی کی تمارداری کی ہے یہاں تو نے بھیجا ہی کچھ نہیں وہ تم بہا، تم وہی موج کرتے ہیں. تو ہمیں اس طریقے سے اسے استعمال کرنا ہے کہ یہ دوبارہ قابل استعمال رہے ہم اٹھے تو اپنی آنکھوں کے ساتھ اٹھے ورنہ آخرت کا منظر آخرت کی تفری۔ تو پھر بھی کوئی نابینا ہو تو ترس آ جاتا ہے کسی کو اور آفس جی کہہ کے ہاتھ پکڑ کے سڑک پار کروا دیتا ہے نیکی کی نیت سے سوچتا ہے چلو کہ ایسا نہ خدا نخواستہ نہ کل میں نابینا ہو گیا تو کوئی میرا ہاتھ پکڑ کے پار لگا دے گا یا میرے ابا جان شاید پاکستان میں ہیں وہ بھی ان کی بھی نظر کمزور ہے شاید میرا باپ کہیں کسی ایسی صورتحال سے دو چار ہو جائے اور ایسا ہوتا ہے آپ کسی باپ کو دے کر اس کی عمر کو دے کر اگر سیٹ سے کھڑے ہو گے اس کو بٹھا دیا ہے تو ان شاء آپ کے باپ کو بھی کوئی کھڑا نہیں رہنے دے گا اللہ تعالیٰ اس کے دل میں ڈالے گا وہ آپ کے باپ کو بٹھا دے گا ایسا موقع آیا تو یہاں یہ معاملہ آخرت میں ماں بھی پار نہیں کروائے گی کہ پتر کا ہاتھ پکڑ کے لے جاؤں پل سرات پر یو ماں یا فرمر اخی جس دن بھائی بھائی سے بھاگے گا وہ امیں ہی وہ اپنی ماں اور اپنے باپ سے بھاگے گا صاحبت ہی وہ بنی اپنی بیوی اور اپنے بیٹے سے بھاگے گا لیکن لمر ام من یو میز ان شانوئی اس دن ایوری باڈی ہیز اٹس اون بزنس شان کس کو کہتے افیئر شہون الاسلامیہ کا افیئر شان کی جم ہے شہون کل من ہوا فی شان فرمایا اللہ ہر روز کسی نہ کسی کام میں لگا ہوتا یعنی وہ بیٹھ نہیں گیا دنیا کو آٹو پہ لگا کے وہ ادھر عزت دے رہا ہے ادھر ذلت دا ہے اس کو ٹرمنیٹ کر رہا ہے اس کو اٹھا کے کر رہا ہے اس کو بیمار کر رہا ہے اس کو ٹھیک کر رہا ہے کُلہ یومن ہوا فیشان فرمایا لے کلر ایوری باڈی اس کا اپنا کوئی ایسا بزنس ہے جس نے اسے یغنی دوسروں سے بے پرواہ کر دیا کسی پر کیا یہاں جب آج کے ویزے لگ رہے تھے ایک سال کا کام لگ رہا تھا تو وہی وہ منظر ہر بندہ کوشش کرتا تھا کہ دوسرے کو نظر نہ ہوں واسطے والا بھی نہیں بتاتا تھا کہ اس کا واسطہ دو چار ہزار بندے ہوں جہاں اگلے پچھلے سارے ہوں اور زمین صرف رب کے چہرے کے نور سے روشن ہوگی اور کوئی روشنی نہیں ہوگی دنیا دکے کھائے گی ٹٹولے گی سدیاں گزر جائیں گی آخر آدم علیہ السلام کو لوگ اپروچ کریں گے آپ کو اللہ نے اپنے ہاتھوں سے بنایا آپ اللہ کے صفی ہیں آپ اللہ سے کہیں نا حساب کتاب شروع کریں کچھ تو ہو نا جنت یا جہنم کچھ بھی ہوگا فیصلہ ہوگا پروسیس تو چلے وہ ایک سے دوسرے نبی دوسرے سے تیسرے نبی تیسرے سے چوتھے نبی آخر بات پہنچے گی محمد رسول اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم اور پھر آپ سر سردے میں رکھیں گے فرمایا اس دن اللہ تعالیٰ جو القاع کرے گا مجھے الفاظ حمد کے مجھے آج نہیں آتی پتہ نہیں کیا کہوں گا اللہ خوش ہو جائے گا اللہ کہے گا یا محمد رفا اے محمد سر اٹھاؤ اسلطوتا سوال کر تیرا سوال پورا کیا جائے گا وشفا تو شفا تو سفارش کر تیری سفارش مانی جائے گی اس کو کہتے شفا تبرا وہ جو سب کے لیے کامن ہوگی تمام امتوں کے لیے رحمت للعالمین اے اللہ دنیا تھک گئی ہے حساب کتاب شروع کیا جائے پھر اللہ کی کرسی کا نزول ہوگا وہ آشرا کا تلار دو رب کے نور سے زمین منور ہو جائے گی روشنی ہو جائے گی پھر بندہ بندے کو دیکھے اس دن یہ آنکھیں ساتھ ہونی چاہیے یہ پاؤں کام کرنے چاہیے فرمایا بہت سارے لوگ چوتروں کے بل گھسٹ کر چل رہے ہوں گے ٹانگیں کوئی نہیں ہوں گی ٹانگوں سے کام نہیں لیا ہوگا ٹانگے نہیں کام کر بہت سارے لوگوں کے اوپر سے لوگ نکل رہے ہوں پاؤں کے نیچے اس دن آنکھیں ہونی چاہیے ٹانگیں ہونی چاہیے ہاتھ ہونے چاہیے ذہنی صلاحیتیں ہونی چاہیے تو اس کے لیے دنیا میں اس کو اللہ اور رسول کے احکامات کے مطابق استعمال کرنے سے اولاد بھی ہوگی بیوی بھی ہوگی کام بھی کریں گے مکان بھی بنائیں گے سب کچھ ہے لیکن کسی جگہ اللہ کا حکم نہ ٹوٹے رسول کا طریقہ اس سے ڈیمیج نہ ہو تو انشاءاللہ اللہ یہ دنیا بھی رہے گی اور ہمارا ریٹرن ٹکٹ بھی خراب نہیں وہ بھی ان محفوظ رہے گا تو ہمیں کرنا یہ ہے لبے لباج کا یہ ہے کہ ان دنیا کے تقاضوں کو ہم نے اللہ اور رسول کے احکامات کے مطابق پورا کرنا ہے اور اس طریقے سے کرنا ہے کہ ہماری کوئی چیز یہاں ڈیمیج نہ ہو فرمایا جو اللہ کو بھول جاتا ہے اللہ تعالی اسے بھول جاتا اور جب ری اسمبلنگ ہوگی تو یو قیامت کے دن اندو تھے وہ ذکری فن لہو معیشت کا وہ ناشور یوم دنیا میں بھی معیشت تنگ ہوگی جس طرح وہ جہنم والے کھولتا پانی پیئیں گے تو پیاس نہیں نہ مرے گی اس کے پاس ملینز بھی ہو جائیں تو پیاس پیسے گی نہیں مرے گی ایک ہاتھ آگے اور ایک پیچھے رہے مرتے ہوئے بھی پیسے چھنکا کے ڈال کے اس میں تو جان نکلے گی کہ شاید پیسے کی آواز آ رہی ہے دوسری طرف پیسہ ہے شروع ہوئی امن قیامت عامہ کالا رب لے محشر تنی آما و قد کن تو بسیرا کالا کزال کا اتت کا یا تنا فن سیتا و کزال کلیا متن صاحب بخر پیر کے درس کے بارے میں ہم نے درس مغرب کے بعد ایک دو دیئے ہیں جو پرائیویٹ سیکٹر ہے ان کے لیے مغرب کو پہنچنا بہت مشکل ہے وہ کہتے ہیں جی مغرب کے وقت تو تقریبا ہماری چھٹی ہوتی ہے اور پھر اس کے بعد دو دھونا